السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد الحمدللہ الحمد للہ وکفا والسلام علی وسلام نبی بعد اما بعد فاعوذ آباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فری ناسبلسم ون تم تالمون صدق اللّہ عظیم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو اور ناكموں كو رشوت پہنچا كر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا كرو حالانكہ تم جانتے ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے متعلق اتری جو انسان کسی دوسرے کے مال پر نہ حق قبضہ کر لے بغیر حق کے کسی کا مال اپنا بنا لے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 اگر بادل چھا جائے چاند نہ دیکھ سکو تو تیس دن پورے گل لیا کرو اللہ فرماتے ہیں کہ یس الن کا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق کل کہہ دیجئے ہیا وہ مواقیت اوقات مقررہ ہیں لن ناسی لوگوں کے لیے ولحج اور حج کے لیے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 کیوں اللہ سے ڈرنے کا کیا فائدہ ہوگا جب ہم تکوا اختیار کریں گے اللہ سے ڈریں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا اللہ فرمات لال تفلیح شاید کہ تم فلاں پا جاؤ تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب